السّلام ورحمن الرحمۃ الحمۃ اللہ وحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو موجود تمام خوراً گرامی امیدان شیل موجود خورن گرامی باقی تمام سامعین کشمح اعبار سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب شک الحوت میں سے باب و باب نمبر تینتالیس کا دوسرا اور آخری درس مختصر باپ یعنی دو درسوں میں کمپلیٹ ہو رہا ہے تو شبحے کے بارے میں اس کی تعریف اور اس کے جو ہے شبہ کہاں جاری ہوتے ہیں اس کے محل کے اولی صاحب میں بتائیں کل شاہ سے نے شبہ کے بارے فرمایا تھا اس کے لیے دو رکن ہیں شبح کے دو رکن ہیں رکن اول جگہ تھا محل تھا ابھی رکن دغم جو ہے اور رکن استعان اشفی او رکن شفیع یعنی وہ شخص جس کو حق شبہ شرن جس کو ثابت ہے جس کے لیے حاصل ہے وہ شا جو حق شفاع جاری کر کے ایک شریک کے بیچے دوسرے کو بیچے ہوئے اس بے کو اس معاملے کو ہاں جہاں اس سے واپس کرا سکتے ہیں اور خود کھلا خرید سکتے ہیں اس معاملے کو کینسل کر کے ہم ادھر سے خود اس چیز کو اپنی طرف ٹرانسفر کرا سکتے ہیں اور اس کا قیمت خود دے دیں گے تو اس کے لیے دوسرا رکن شفی ہے جس کے لیے حق شبھا جو شاخ حق شفہ اپنے دوسرے شریک اس بیچے ہوئے چیز کے بارے میں جاری کرنا چاہتے ہیں تو شاذ فرماتے ہیں شفیق کے لیے جو شاع حق شفاء جاری کر کے یعنی اپنی شریک کے معاملے کو کینسل کرانے پر اس کو مجبور کرتے ہیں تو یہ شفیق جو ہے اس کے لیے اور رکن ثانی شفیع و لو شرائط شفیع کے لیے چار شرائط ہیں شاد فرماتے ہیں شفیق کے لیے چار شرائط ہے اس کے چار شرائط ہیں شرط اول یقین مسلمان ہاں جی مسلم یہ شفیع مسلمان ہو جو ہاں جی لیکن یہ اس وقت ان کا نا شریک و مسلمان اور اس کا شریک جس کے ساتھ جو زمین میں شراکت تھی یا نہر میں شراکت تھی یا راستے میں شراکت تھی اور جس کے خلاف ہاں جی وہ اپنے حق کا شبہ استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس کے معاملے کو کینسل کر کے خود خریدنا چاہتے ہیں جو دوسرے کو بھیجا تھا اسے کینسل کرا کے تو اس کا جو شریک ساتھی ہے وہ بھی مسلمان ہو تو شفیع کے لیے مسلمان ہونے شرط ہے اللہ یہ کہ مسلمان ان کا نہ شریک ہو اگر شریک بھی مسلمان ہو اگر خود بھی مسلمان نہ ہو شریک بھی مسلمان نہ ہو پھر تو یہ شرط نہیں ہے وسانی اللہ یقون موتمن الحمل دوسرا یہ کہ یہ شفیع جو ہے جو اپنے حق کا شفا استعمال کر کے خانج ہاں معاملے کو کینسل کرانا چاہتے ہیں وہ ہمیں شرابی نہ ہو مطمن الخمر یعنی ہمیشہ شرابی ہمیشہ کا شرابی نہ ہمیشہ شراب پینے والا نہ شراب شراب پینے کا آدھی شہد نہ تیسرا شرط جو ہے تیسرا شرط وہ سالث یقون تیسرا یہ کہ وہ بندہ شریک فی القار یا تو زمین میں خود زمین میں شریک ہے یعنی جی ہو شفیع اور دوسرا اس کے ساتھ زمین میں شریک ہے اور فی طریق یا اس زمین تک جیسے باغ ہے کھیت ہے یا تو اسی کھیت میں باغ میں شریک ہے دونوں کا حصہ ہے یا اس باغ تک جانے کے راستے میں جو ہے شریک ہے لیکن راستے میں شراکت اس وقت جو ہے حق شفہ جاری کرنے کا مجاز بنتا ہے ان کا نہ طریق ہما اور ان دونوں کا اس زمین تک جانے کا اس شراکت دار زمین تک جانے کا راستہ یعنی ہسر آلے اسی ایک راستے پر منحصر ہو میں نے ایک باغ ہے شراکت ہے دونوں میں سے ہوں اس میں شریک ایک ہے تھے دونوں کا اس میں شراکت ہے شریک ہے اور اس تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو, تو یہ دوسری شاید یعنی یار تو زمین میں شراکت ہو یا زمین میں نہیں تو یار راستے میں شریک شراکت ہو دونوں کا اور وہ شراکت جو ہے اور اسی راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو زمین تک جانے کا اور پھر نہر یا اس زمین کو جو ہے شراب کرنے والی جو نہریں اس میں جو ہے وہ دونوں شریک ہو ہاں جی لیکن نہر کے نشا یہ ان لم یقن اگر وہ بہت بڑا نہر نہ ہو اور بار نہر ہو تو اس میں جیسے پورا جو ہے محل والوں کے علاوہ لوگوں شرکت ہوتا ہے وہ سبب ہے حاک شعبہ نہیں بنتا ہے چھوٹا نہریں ہے چھوٹا سا ہوتا ہے گاؤں میں ہر کھیت کو لے جانے والے چند کھیتوں کو لے جانے والے چھوٹا چھوٹا نہر ہوتا ہے بڑے نہر سے نکال کے لے جاتے ہیں تو وہ جو ہے اس پانی کو اس اس ان کھیتوں کو پانی دینے کے لیے ہاں جی ایک ہی چھوٹا نہر ہے اور وہ نہر دون دونوں میں شراکت ہے ہاں تو اس صورت میں بھی اس کو حق و رکھتا ہے تو یا وہ پھر نہر ہی یا اس کی زمین تک جانے کے اس باغ تک جانے کی نہر میں دونوں شریک ہو نہر کے لیے ان لم یقن نہر نہ اگر وہ بڑا نہر نہ ہو بڑا نہر ہو تو پھر شاید حق شفاء ختم ہو جاتے ہیں چوتھا شرط شفیق کے بارے میں یقون قادر الاطف سمن المبی چوتھا یہ کہ یہ شخص جو حق شفا جاری کر کے ہاں جی اس کے شریک نے جو مثلا اپنے حصے کو بیچا تھا کسی تیسرے شخص کو اب وہ تیسرے شخص سے کینسل کروا کے ہاں جی اپنے حق شفاء جاری کر کے خود خریدنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کوشات یہ کہ وہ جو قیمت اس تیسرے بندے نے دیا ہے اپنے شریک ساتھی کو وہ پورا قیمت خود دینے کا اس کے پاس جو ہے قدرت ہو ہاں جتنا پیسہ اس نے دیا ہے اتنا ہی پیسہ اس کو دینے کا اس کے اندر سے قدرت ہو تو وہ حق و شفا جاری کر سکتا ہے <coughs> <coughs> مثلاً اس نے دستی دیا پیسہ ہاں جی اور یہ بولے میں دو مہینہ تین مہینہ بعد میں دے دوں گا نہیں اس طرح حق شفا جاری نہیں ہوگا دستی جو ہے اس کی قیمت ادا کرنے کا حق اس پر قدرت ہے تو پھر جو ہے حق شفہ اس کے لیے بحال ہوگا ادا چوتھا یا یقون قادراً یہ شفیع شخص جو حق و شفا جاری کر کے اس معاملے کو کینسل کر کے خود خریدنا چاہیں گے وہ قدرت رکھتا لدہ فی سمن المبی ادا دف ادا کرنے کے سمن قیمت مبی جو چیز بیچا تھا تیسرے شخص کو ہاں اس سے خود خریدنا ہے تو صرف خریدنا ہے بولنے سے تو نہیں سکیں گے اس کی قیمت کو دینے کا اس کے پاس قدرت ہو ہو قیمت جو تیسرے آدمی نے دیا ہے وہ بھی خود دے سکتا ہو تو پھر اس کے لیے ان چار شرائط کے ساتھ شفیق کو حق شفا جاری کر سکتے اب ہمیں والاؤ کا نا شرکا ہو لیکن اگر اسی ایک زمین میں ایک باغ میں یا اسی ایک نہر میں یا جی ایک راستے میں اگر شرکا اکثر مینوائے ایک سے زیادہ ہو تین چار آدمی پانچ چھ آدمی کی شرکا تو اس زمین میں اتباؤ میں اس یا اس راستے میں یا نہر میں تو فلی کلو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے فلی کل وعدے تو ہر ایک کے حق شفہ ہوگا ہر ایک اپنی لیکن بے قدر حصہ تی جتنا اس زمین میں سے اس کا حصہ ہے جتنا اس زمین میں اس کا حصہ ہے اسی میں وہ حق شفہ جاری کر سکتا ہے ہاں جی فلاحیق شیخ سن فلاں عدت روس تو اس کے حصے کو ان کی نفر کے دیداد کے لحاظ سے او زمین میں جو شرکت دار ہے اس حساب سے تاثم نہیں کیا جائے گا متصاون برابر بلکہ جس کا او زمین میں جتنا حصہ ہے اسی حساب سے وہ حق و اپنا جاری کر سکتے ہیں اور جس کا حصہ کم ہے وہ کم میں جاری کر سکتے ہیں کا حصہ زیادہ ہے وہ زیادہ میں اما پانچ نفر ایک کا مثلاً جو ہے ہاں جی ایک کلو کے زمین ہے ایک کا مثلاً ایک کے زمین ہے ایک کا دو کلو ایک کا تین کلو ایک, ایک چار پانچ کلو ہے تو ان سب کو برابر میں کا شفا جاری کرنے کا حقی رہتا ہے ہاں جی بلکہ جس کو ایک کلو ہے اس کو ایک کلو والے زمین میں جو ہے ایک کلو بیج بونے کی جتنے زمین ضرورت ہے ہاں جی ایک کلو بیج کے لیے جتنی زمین درکار بس اسی میں حق کا شفا ہوگا جس کا دو کلو اس کو اسی میں حق شبہ ہوگا مساط ہر ایک کو اس زمین میں شراکت والے زمین میں آپوں نے جتنا حصہ ہے اسی حساب سے اس کا حق شبہ ہوگا تمام شراکت داروں کو برابر حق شبھہ نہیں ہوگا یہ فرماتے ہیں ہاں جی تو والنا شرکا کا شرکا اکثر میرے سے زیادہ ہو تو کئی آدمی شریک ہو اسے ایک زمین میں ایک راستے میں یا پانی میں تو بھلی کلواحدین نمظہرے کے لے فلکل وادنی شفہ تو ہر ایک کو حق شفا ہے لیکن بے قر قدر حیثتیں اس کا اس زمین میں حصہ ہے فلاحی یقسموں پر تقسیم نہیں کیا جائے گا شخص حصہ شان کے شحق شبحے کے حصے کو تقسیم نہیں کیا جائے گا اللہ دروسی ان کے نفر کی تعداد کے اعتبار سے روس ویسے را سروں کے تعداد کے سے تو سر کہنایاس نفر ہے نہر کے تعداد کے اعتبار سے موسم برابر تقسیم نہیں کریں گے جس کا جتنا حصہ ہے زمین میں اتنا ہی اس کو حق و شفا رکھتا ہے خوب اب آگے اخرم فرماتے ہیں حق شفاء بعد موارد میں ثاخت ہو جاتی ہے ہاں ہال جی، وہ زمین میں حق و جاری ہونے کے چھانچ ہونے کے باوجود بھی بعض اصرتوں میں حق و شفا ساخت ہو جاتی ہے بندہ حق و جاری نہیں کر سکتے و تس خود شفا تو حق و شفا ثاقب ہو جاتی ہے اور بندہ جاری نہیں کر سکتے منل العقار زمین سے بالحیواط حیوے کی صورت میں مثلا دو بندہ زمین میں شریک ہیں ہاں جی میں دو بھائی زمین میں شریک ہے تو ایک بھائی نے اپنے حصہ کسی کو ہیوا کر کے دے دیا بے چینی ہیوا کر کے دے دیا تو دوسرا بھائی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بھائی تم نے اس کو کیوں ہیبا کیا مجھے ہوا کرو بول کے یہاں پر اعتراض نہیں کر سکتے یہ آپ کے شبہ صرف بھیجنے کی صورت میں جاری کر سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں دوسرے کو نہیں بھیجو مجھے بھیجو یہ کہہ سکتا ہے اسی بات ادا کرنے کا پیسہ ہے تو اب میں ایک دوسرے کو ہیوا کیا تو دوسرے کو نہیں کرو مجھے ہیوا کرو مجھے میں دے تو یہ نہیں کہہ سکتے لہذا ساخت و جدھ کا شفا زمین سے بالحیوا تھے اگر زمین اس کے شریک ساتھی نے ہیوا کیا کسی کو مفت دے دیں اس کے علاوہ ابھی کل ماین دقل اور حل وہ طریقہ جس سے زمین منتقل ہوتا بلا بین بیچے بغیر بیچے بغیر منتقل ہوتا تو اس میں بھی جو ہے حق و شفا حق جیسے صدقہ کیا ایک مسجد کے لیے وقف کیا کسی مسجد کے لیے تو وہ یقینی بات ہے وقف صدقات میں بھی یہ بھی حیوہ کی طرح ہے لیکن کسی بندے کو ہے وقف سے اللہ کے اللہ کے رضا کے لیے کسی ہاں کسی بیت اللہ کے لو سکتا ہے کسی خانقاہ کے لو سکتا ہے مسجد مذہب کے ہو سکتا ہے تو ہر وہ ترقہ جس کی وجہ سے وہ زمین منتقل ہوتا ہے انج کے بغیر بیچے بغیر منتقل ہونے والی تمام صورتوں میں حق شبھا جاری نہیں ہوتا حق شبھا صرف بیچنے کی صورت میں جاری ہوتے ہیں وہ بہت دوسرے کو نہیں بیچو مجھے بیچو یہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ اس کا حق ہے اپنی شرائط پورا ہونے کی صورت میں ایک تو یہ ہوا کہ وہ کریں یا جو ہے واقف وغیرہ کریں تو حق شعبہ جاری نہیں ہوگا مزید و بیما یس مؤ شفیع اور اس صورت میں بھی شفیع جس کو حق شفا کا حق تھا اور معاملے کو دوسرے کو جو بے کینسل کر کے خود خرید رہنے کا جو حق ہے وہ جو ہے بیو بیمہ وجہ سے بھی سن لے شفیع خبر بے شفیع جو ہے جس کو حق شفا جاری کرنے کا حق تھا وہ سن لے خبر بے کا یعنی اس نے سن لیا اس کے ساتھی نے جو ہے اس کے شریک ساتھی نے اپنے حصہ کسی کو بیچ دیا ہے لیکن ولم یلدو بھالین اس نے طلب نہیں کیا للف فوری طور پر بلا بلاغورن یعنی بدعن کسی جو ہے عذر کے بدون کسی عذر کے جو ہے تاخیر کے بغیر جو ہے فوراً وہ اس کا حق شبہ کا مطالبہ نہ کرے ولم یلوحا طلب نہ کرے شو حق شبہ لف فوری طور پر بلا بلاغورن یعنی بدنی کسی جو ہے شریع عزر کے میں شریع عظر کیا ہے جیسے کل اشتغال بھی فریضت جیسے وہ کسی فرضے میں مشغول جیسے حج پہ گیا ہوا ہے وہ اشتغال فریضہ ہے تو حج آنے تک جو ہے اس کو حق شبہ رکھتے ہیں کیونکہ اس سے رابطہ نہیں ہوا یا وہ اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے تھے نماز کے اندر اس نے سنا کہ اس نے جو ہے حق چیز بیچا ہے تو کسی بھی فریضے میں مصروف تھا تو اس فریضے کے جب تک مصروف ہے تو وہ معاف ہے اس کی فوراً بعد خریدے سے ہونے کے بعد فوراً اس کو حق شفا کا پیغام اس جس نے خریدا ہے اس کو پہنچانا ضروری ہے اور جس نے بیچا اس کو بھی اپنی یہ خبر پہنچانا ضروری ہے بھئی یہ میرا حق ہے خریدنے کا جس نے بولے تم مت خریدو اور جس نے بیچا اس کو بھی کہہ کہتے ہیں یہ میرا جو ہے خریدنے کا حق ہے تم نے دوسرے کو کیوں بیچا پلو کا مریضن اور اگر یہ شغل جس کو حق شبہ حاصل بیمار ہو تو والی ولی شاد تو اس کو واجف ہے گواہ رکھیں اللہ تعالیٰ بھی شفہ حق شبہ طلب کرنے پر من مشتری مشتری سے نے جس نے خریدا ہے جس نے خریدا ہے اس سے حق شبہ طلب کرنے پر گواہ رکھیں ان کان حاضرن اگر خود سامنے حاضر ہو ہاں اگر خود شا حاضر ہے موقع پر ہے تو گواہ رکھیں بھائی میں ابھی بیمار ہوں میں اس کے پاس نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ ابھی وہ شفیق تھا نہیں جا سکتا خود بیمار ہونے والا آج تو فون والا نہیں اس زمانے میں فون والا نہیں تھا خود کو جانا پڑتا تھا لہٰذا جو خود بیمار ہو ابھی وہاں نہ جا سکیں لیکن اس کو بیچنے کی خبر پہنچی تو اس نے دو آدمی کو گواہ رکھا دیکھو میں نے حق شفا ادھر اختیار کرنا ہے ہاں جی ابھی میں بیمار ہوں لیکن جو ہی میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں نے مشتریف سے جتنے خریدا ہے اس سے حق شبہ اختیار کر کے اس کو میں نے خود خریدنا ہے اس بات پر ہم حق شبہ پر وہ گواہ رکھیں ان کا انہاجر ناول خود سامنے ہوتا گاؤ مین الحاکم می یا حاکم حاکم اسلامی سے انشاء یہ حاضران کا جو ہے یہ خود بھی نہیں ہو سکتا ہے ہاں جی؟ یا اللہ تعالیٰ بھی حق من المشتری سے ان کا ناقل مشتری حاضر ہے مشتری موقع پر ہے تو پھر جو ہے لیکن وہ کسی کر نہیں جا پا رہے ہیں تو اس شرب میں جو ہے وہ گواہ رکھے من الحاکم یا حاکم اسلامی سے جو ہے اس کو گواہ رکھیں اس کے پاس درخواست پیش کریں اپنا مطالبہ پیش کریں کہ میں نے اس بندے سے حق شفا اختیار کر کے جس چیز کو اس نے میرے شریک سے خریدا وہ میں نے واپس لینا ہے خود خریدنا ہے بول کے یا حاکم سے جو ہے طالب حق شفا کریں ماغیبت ہے جب جس نے خریدا ہے وہ موقع پر نہیں ہے حاضر نہیں ہے وہ غائب ہے کہیں دور ہے شال میں نہیں ہے وہ علام یادن علی یسیرا اور اگر وہ قدرت نہ رکھتا اور چل کے جانے کا علی طالب شفہ حق شفہ طلب کرنے کے لیے خود چل کے نہیں جا سکتا ہے تو وجب یہ وکیل واجب ہے کسی کو وکیل بنائیں کیونکہ کسی کو خود نہیں جا سکا بیماری کی وجہ سے کی وجہ سے تو کسی کو وکیل بنائیں اور لیمشیا تاکہ وہ چل کے جائیں اس مشتری تک جس نے یہ جگہ شرکت کی جگہ خرید لیا ہے ہاں جی اس کے پاس جو جل کے جائیں وہ جلد سے حق و شفا طلب کریں ولو لوق اگر اس ہاں جی جس کو حق شفہ جاری کرنے کا حق تھا یہ بندہ شفیع اگر کوتاہی کرے پھر طلب ہی اپنے حق و طلب کرنے میں وہ کوتاہی کرے پتہ چلنے کے باوجود بھی جلدی مطالبہ نہ کرے ہاں جی کوئی بندہ بھی نہ بھیجے خود بھی نہ جائے تو بطل شفا تو ہوں تو اس کا حق و شفا باطل ہو جائے گا اولا واف ہا نے اور اگر معاف کریں یہ دو خریداروں میں سے کسی دونوں کو ہاں جی اومن حد میں یا ایک سے ایک کو معاف کریں تو بھی سقاطت ہے تو اس صورت میں بھی حق شفا ثاخت ہو جائے گا ورنہ جو ہے ہاں جی اس کو حق شفا رہے گا ان صورتوں کے علاوہ تو الحمدللہ یہ باپ بھی جو ہے ہاں ختم ہوا یہ کاروباری باپ